أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سوء العذاب يَوْمَ القيامة وَقِيلَ للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كَذَّبَ الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزية في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 الحمد للہ بل اکثر لا يعلمون لمون ان نہ کمیتون و ان ہم میتون تم ان کم یوملقیامت عیند رب کم مقصد سور ظمر کا اثبات و توحید بالآدل اور رد کیا جاتا ہے مشرقین کے شبہات کا بالخصوص مشرقین کا مشہور شبہ یہ ہمارے وسیلے ہیں اور ہم ان کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں اور یہ ہماری فریاد اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں تو قرآن مجید اس شبے کی تردید کرتا ہے بعض جوابات یونس آیت نمبر اٹھارہ انیس میں دیے گئے تھے اور یہاں پہ اس صورت میں یہ صورت تو توحید پر مکمل کامل صورت چلائی گئی ہے صورت میں اسی وجہ سے بار بار دعوے توحید مختلف عنوانات کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے صورت پانچ ابواب میں تقسیم ہے باب اول یایت بیس تک تھا جس میں ترغیب القرآن مشرقین کے شبے کی تردید دلائل اقلیٰ مشرق انسان کی حالت اور اس کے مقابلے میں تابے دار اور ان کے لیے بشارت یہ سورت کا دوسرا باب شروع ہے دوسرے باب کے آغاز میں دلیل عقلی جس میں دنیا کی بے رغبتی وہ بیان کی گئی اور پھر قرآن کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کی یہ کتاب کہ اس میں بار بار مضامین بیان کیے گئے ہیں تاکہ وہ انسان کے دل میں وہ بیٹھ سکیں اور ایک طرح کے ہیں ملتے جلتے مضامین ہیں اگر ایک جگہ سمجھ نہ آئے تو دوسری جگہ دوسرے مختلف انداز میں وہ بیان ہوئے ہیں شاید وہاں پہ سمجھ آ جائے یہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو قرآن کو کہ اس انداز میں بھی بیان کر سکتا تھا اور بیچ سکتا تھا کہ قرآن میں ہر بات وہ دوسری بات سے مختلف ہو ہر آیت دوسری آیت سے مختلف ہو لیکن یہ قرآن مجید میں یہ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کرنا یہی قرآن مجید کا اعجاز ہے اور اس سے مقصود لوگوں کو سمجھانا ہے لوگوں کو نصیحت دینا ہے یہ تاکہ یہ قرآن جو اصل بات سمجھانا چاہتا ہے تاکہ وہ لوگوں کے دل و دماغ میں وہ بیٹھ سکے اور لوگوں کے دل و دماغ میں وہ گھر کر سکے تو کتابن متشابہ مثانیہ یہ ایک جیسے ہیں اس کے مضامین اور بار بار دہرائے گئے ہیں اور قرآن کا اثر یہ ذکر کیا گیا کہ اس سے اہل ایمان کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ان کے بدن پر ایک لرزہ تاری ہو جاتا ہے اور ان کے دل اور ان کے بدن وہ اللہ کی کتاب کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں یہاں پر قرآن کی صفت متشابن یہ ذکر کی گئی سورہ ہود سورہد کے آغاز میں وہاں پہ قرآن کی صفت یہ کتاب ان ع کے آیا تو ہو بالکل آغاز میں ذکر کیا گیا ہے ایک کہ یہ کتاب اس کی تمام آیات یہ محکم ہیں وہاں پہ پوری کتاب کو اور پورے قرآن کو محکم قرار دیا گیا ہے یہاں پر کتابن پوری کتاب کو متشابہن کہا گیا ہے اور سورۂ عالمران آیت نمبر سات میں وہاں پہ قرآن کی آیات کو محکمات اور متشابہات دونوں میں تقسیم کیا گیا ہے من ہو آیا تو محکمات ان ہن ام الکتاب و اخر و متشابہات بعض اس میں آیات ہیں محکمات اور بعض ہیں متشابہات تو یہ تو تینوں جگہ پہ ٹکراؤ ہے یہ ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں بعض محکمات ہیں اگرچہ محکمات ان کی تعداد زیادہ ہے ہن ام کتاب جبکہ متشابہات بھی ہیں سورد کے آغاز میں پوری کتاب کو محکم قرار دیا گیا ہے محکمات قرار دیا گیا ہے اور یہاں پہ پوری کتاب کو متشابہن کہا گیا ہے حالانکہ یہ تو آپس میں ٹکراؤ ہے جن علماء نے قرآن مجید کی اس حیثیت سے خدمت کی ہے کہ وہ دو آیات بظاہر جو آپس میں جن میں تعارض بظاہر نظر آتا ہے اور جن میں بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے تو ان بہت ساری کتابیں اس فن میں لکھی گئی ہیں لیکن عام طور پہ ہم جن کتابوں سے یہ متعارض آیات یہ ذکر کرتے ہیں تو یہ دو کتابیں اس فن میں یہ ہمارے اساتذہ یہ ان کے بھی زیر مطالعہ رہتی ہیں اور یہ ہم بھی پڑھتے ہیں یہ ان میں سے ایک کتاب ہے مسائل راضی اور یہ امام راضی نہیں ہے بلکہ یہ امام راضی تقریباً اسی دور کے عالم ہیں لیکن یہ ابو بکر راضی ہیں یہ امام راضی وہ فخر الدین راضی ہیں اور یہ محمد ابن ابی بکر یہ الحنفی اراضی امام راضی تفسیر کبیر والے جن کا اکثر ہم حوالہ پیش کرتے ہیں وہ شافعی المسلک ہیں اور ان کی تفسیر تفسیر کبیر ہے ان کا اپنا نام مفاتیح الغیب ہے تفسیر کبیر کا اور امام راضی 606 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے ان کی تفسیر وہ تو ایک مفصل تفسیر ہے جو تفسیر اور جو کام یہ قرآن کی متعارض آیات پر جنہوں نے کام کیا ہے تو وہ ابو بکر راضی ہیں محمد ابن ابی بکر الحنفی اور یہ حنفی عالم ہے اور یہ چھ سو میں ان کا انتقال ہوا ہے تقریباً امام راضی کی وفات کے ساٹھ سال بعد ان کا انتقال ہوا ہے بالکل اسی طرز پہ یہ ایک اور عالم ہیں جن کا نام ہے ابو یحییٰ شیخ الاسلام ابو یحییٰ زکریہ الانصاری فتح الرحمان ان کی کتاب کا نام ہے یہ دونوں کتابیں عربی میں یہ آج سے تقریباً کوئی بیس بائیس سال پہلے یہ میں نے خریدی تھی اور الحمدللہ دونوں کتابوں کا بلستیاب مطالعہ کیا ہے فتح الرحمان یہ ابو یہ زکریہ الانصاری کی یہ نو سو چھبیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے ہماری جو قرآن مجید کی سند ہے مثلا میں نے اپنے استاد سے قرآن پڑھا انہوں نے اپنے استاد سے قرآن پڑھا اور یہ سند یہ جاتی ہے شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ پہ وہ آتے ہیں درمیان میں اور شاہ صاحب یہ گیارہ سو چھیتر ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے اور پھر شاہ صاحب سے آگے جو مختلف واسطے ہیں تو ان میں ہماری سند میں ابو یہ زکریہ ال یہ جی ان کا حوالہ یہ بھی آتا ہے یہ جی ان کا حوالہ یہ بھی آتا ہے کہ جی ابو یہ زکریہ الساری جی شاہلی اللہ رحمت اللہ علیہ سے اوپر جو سند ہے شاہ صاحب نے قرآن یہ محمد فاضل السندی سے پڑھا ہے اور محمد فاضل السندی انہوں نے عبدالخالق شیخ القرا عبد الخالق سے پڑھا ہے اور شیخ القرہ عبد الخالق نے شیخ شمس الدین محمد ابن قاسم ابن اسماعیل البقری یہ الازہری الشناوی ان سے پڑھا ہے انہوں نے شیخ عبدالرحمان ابن شہازہ الیمنی سے پڑھا ہے انہوں نے اپنے والد شیخ شہازہ الیمنی سے اور انہوں نے شیخ ناصر الدین محمد ابن سالم ابن علی الطبلاوی اشافی سے اور محمد ابن سالم ابن علی الطبلاوی اشافی نے شیخ الاسلام زکریہ الانصاری سے قرآن پڑھا ہے تو تقریباً شاہ صاحب اور ان کے درمیان بھی یہ پانچ چھ واسطے یہ آتے ہیں تو یہ ہماری سند میں بھی فتح الرحمن کے جو مصنف ہیں تو یہ آتے ہیں تو ان دونوں علماء نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن تو کبھی یہ آیات کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے کہ بعض محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں سورہ حد میں پوری کتاب کو محکم قرار دیا گیا ہے اور یہاں پہ سورہ زمر میں یہاں پہ سورہ ظمر میں پوری کتاب کو متشابہن یہ قرار دیا گیا ہے تو ان کے درمیان تطبیق کیسے ہے تو پھر وہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں سورۂ عالمران میں جو یہ کہا تھا کہ بعض آیات محکمات ہیں اور یہ قرآن کی اصل آیات ہیں تو محکمات ان آیات کو کہا گیا تھا کہ جن کا معنی یہ ظاہر ہے ما ظہر مناحا کہ جو اپنے معنی اور مراد میں بڑے واضح ہیں اور وہاں پہ ہم نے معنی بھی یہ کیا تھا کہ جو اپنے مراد اور اپنے مقصد میں بڑے واضح ہیں اور کہ ان سے معنی بڑی آسانی سے سمجھ میں آتا ہے جب کہ متشابہات کا معنی وہ کرتے ہیں کہ متشابہات جو قرآن میں بعض آیات کو قرار دیا گیا ہے تو یہ وہ آیات ہیں ماکا نفی معناہ گموزن و دقت یہ وہ آیات ہیں کہ جن کے معنی میں مشکل ہے اور جن کے معنی میں وہ اظہار نہیں ہے اور جن کا معنی وہ واضح نہیں ہے اسی لیے متشابہات کو ہم نے محکمات کی روشنی میں ہی تلاش کرنا ہے اور محکمات کی روشنی میں ہی سمجھنا ہے اسی لیے محکمات کو ام الکتاب کہا گیا تھا کہ ان متشابہات کو آپ نے انہی کی طرف لوٹانا ہے سورہ حود میں جو پوری قرآن پورے قرآن کو محکم قرار دیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن یہ صحیح ہے ثابت ہے اور اس میں کوئی تعارض نہیں کہ اس میں کوئی خلل نہیں اس میں کوئی تعارض نہیں ہے پورا قرآن اس اعتبار سے کہ قرآن کی آیات میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے اور اس میں کوئی کجی اور کوئی کمزوری اور کوئی خلل نہیں ہے تو قرآن اس اعتبار سے پورا کا پورا یہ محکم ہے کہ قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی کمزوری پائی جائے اور یہاں پہ پوری کتاب کو جو متشابہن ہن قرار دیا گیا ہے تو یہ اس وجہ سے یشبہ ہو باد ہو بادن کیونکہ قرآن کے یہ مزامین صحت میں یہ ایک جیسے ہیں اسی طرح ایک جیسے ہیں مزامین میں وطائی وطائی دباد ہی لبادن قرآن کے یہ مزامین یہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور قرآن میں کوئی تناقض وہ ہے نہیں تو اس وجہ سے ان آیات کے درمیان کوئی تعارض اور ٹکراؤ یہ نہیں ہے گزشتہ آیات میں تقابل ذکر کیا گیا تھا قرآن والوں کے درمیان ہدایت والوں کے درمیان اور گمراہوں کے درمیان اور وہ دنیا میں ان کے درمیان ایک تقابل تھا ابن کے درمیان آخرت کے اعتبار سے جو تقابل ہے تو وہ بیان کیا جاتا ہے افمیت تقی بےوج ہی سو الآذابی یوم القیامہ یہ جی آیا وہ شخص کہ جو بچاتا ہے اپنے آپ کو بے ہی اپنے چہرے کے ذریعے سو الآذابی برے آزاب سے یوم القیامتی بروز قیامت تو قرآن نے ایک جانب ذکر کیا ہے اور دوسرا جانب یہ خیر ان امن لئی سکال کا تو آیا ایسا شخص کہ جو اپنے آپ کو اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب سے بچاتا ہے تو آیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص بہتر ہے کہ جو ایسا نہیں ہے یعنی جو عذاب سے بچا ہوا ہے ان دونوں میں کون سا بہتر ہے لازمن جو اس عذاب سے بچا ہوا ہے وہی بہتر ہے اور افامیت تقی بے ہی اس کا معنی کیا اس کا معنی یہ ہے دنیا میں انسان جب بھی کوئی مصیبت اس پر آتی ہے اچانک سے کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان غیر ارادی طور پر اپنے چہرے کو بچانے کے لیے یہ اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے تاکہ یہ جی اس کا چہرہ اسے وہ تکلیف نہ پہنچے اور اس کا چہرہ وہ بچ جائے اگرچہ اس کی پاداش میں اس کے ہاتھ کو نقصان پہنچ جائے لیکن اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بروز قیامت ہاتھ اس کے بندے ہوئے ہوں گے اور آزاب کا جو پہلا حملہ ہوگا جس طرح دنیا میں ایک انسان کے جب چہرے پر کوئی مصیبت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور انسان غیر ارادی طور پر کہ اپنے ہاتھوں کو اس تکلیف اور نقصان کے لیے آگے بڑھاتا ہے تو اسی طرح بروز قیامت اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے اور سب سے پہلے اس پر جو آگ کا حملہ ہوگا عذاب کا حملہ ہوگا تو یہ اس کے چہرے سے شروع ہوگا اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ شخص برے آزاب سے اپنے چہرے کے ذریعے اپنے آپ کو بچائے گا مطلب یہ جیسے دنیا میں ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو بچاتا ہے ایک مصیبت سے تو یہاں پہ یہ چہرہ یہ آزاب کے لئے وہ سب سے پہلا ٹارگٹ ہوگا جس طرح دنیا میں انسان آزاب کا تکلیف کا جو پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے یہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں افامت تقیب ہیما یہ اے وہ شخص کہ جو بچاتا ہے اپنے آپ کو اپنے چہرے کے ذریعے سو العزابی برے عذاب سے یوم القیامہ بروز قیامت تو یہ بہتر ہے یا وہ شخص کہ جو عذاب سے امن میں ہے وکیلین اور کہا جائے گا ظالموں سے زو کو ما کن تم تقسیبون کہ چکو وہ عذاب کہ چکو عذاب اس عمل کا کن تم تقسیبون کہ جو تم تھے عمل کرنے والے اس عمل کا عذاب آج چکو وجہ کیا ہے علت کیا ہے یہ عذاب میں آنے کی وجہ کیا ہے اور علت کیا ہے علت تقزیب ہے اور یہ تقزیب یہ پہلے زمانے سے یہ چلی آ رہی ہے کردب الدین من قبل جٹھلایا تھا پیغمبروں کو ان لوگوں نے جٹلایا تھا ان لوگوں نے پیغمبروں کو من خبل جو ان سے پہلے تھے ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جٹلایا تھا اور اللہ کی کتاب کو جٹلایا تھا فطا ملاب من منحص و لائے شعرون تو آیا تھا ان کے پاس عذاب تو آیا تھا انہیں عذاب من و اس طرف سے لائے شعرون کے انہیں خیال بھی نہیں تھا انہیں شعور تک نہیں تھا فآزاقهم فآزاقهم الله الخذيه في الحياه الدنيا تو پسچایا اللہ نے انہیں رسوائی دنیا کی زندگی میں ولا عذاب الاخرته اکبر اور ضرور اور خامخہ آخرت کا عذاب اکبر وہ بہت بڑا ہے لو کان یعلمون لو اگر شرطیہ ہو تو اس کا جواب محذوف نکالا جائے گا اگر یہ لوگ جانتے ہوتے یعنی اگر ان کے پاس علم ہوتا تو یہ کبھی بھی تقزیب نہ کرتے جس طرح کرزب اللہ میں گزرا یہ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے اگر ان کے پاس علم ہوتا اور یہ پیغمبروں کی بات کو سنتے اللہ کی بات اللہ کی کتاب کو یہ مانتے ہوتے اور سمجھتے ہوتے تو کبھی بھی تکزیب نہ کرتے تقزیب اس لیے کر رہے ہیں کہ نہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھا اور نہ اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی یا لو تمنا لو کانو یا کاش کے یہ لوگ جانتے ہوتے کاش کے یہ لوگ جانتے ہوتے تو پھر اس میں جزا کی ضرورت وہ نہیں ہے صفاد القرآن من کل مثل اس میں ترغیب دیا جا رہا ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ عذاب میں آئے شاید ان کے سامنے حق بات وہ اتنی واضح انداز میں وہ بیان نہ کی گئی ہو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ عذاب سے دوچار ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شاید ان کے سامنے حق بات وہ واضح طور پر وہ نہیں آئی ہوگی قرآن کہتا ہے فاد قرآن منکل مسل اور تحقیق ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے فیحاد القرآن اس قرآن میں من مثل ہر طرح کی مثالیں ہر طرح کا بیان ہم نے قرآن میں بیان کیا ہے توحید کو مختلف اندازوں انداز اور مختلف اسالیب کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے ہم نے آخرت کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے ہم نے رسالت کو قرآن کی عظمت کو ہر بات کو ہم نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے یہ ایک طریقہ سمجھ میں نہ آئے دوسرا طریقہ سمجھ میں شاید آ جائے یہ اسی وجہ سے تاکہ لوگ حق بات کو سمجھ سکیں ولق ربنالا صفاد القرآن منقل مثل اور تحقیق ہم نے بیان کیا ہے لنسی لوگوں کے لیے فیااد القرآنی اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثالیں ہر طرح کا بیان لال لحم یا کس وجہ سے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ قرآنن یہ قرآن یہ قرآن یہ فیل محضوف کے لیے مفعول بھی ہی ہے یعنی انز اللہ قرآن یہ اتارا ہے اللہ نے قرآن پڑھی جانے والی کتاب پڑھنے والی کتاب یعنی ایسی کتاب اللہ نے اتاری ہے کہ قرآن وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے وہ الماری الماریوں کی زینت بنائی جانے والی کتاب نہیں بلکہ وہ پڑھنے والی کتاب ہے پڑھی جانے والی کتاب ہے عربین واضح زبان میں قرآن نے ہر بات کو بڑا کھول کھول کر بیان کیا ہے عربین واضح زبان میں عربی زبان میں عربی کو عربی اس کی وضاحت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسی وجہ سے عرب دیگر زبان والوں کو عجمی کہتے ہیں عجمہ یہ گونگے پن کو کہتے ہیں یعنی عربوں کے نزدیک جو دیگر زبانوں والے ہیں اصل میں وہ اپنے ما فمیر کو ظاہر نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم اپنے ما فمیر کو صحیح طور پر ظاہر کر سکتے ہیں اسی وجہ سے عرب یہ عجم لوگوں کو آجم ہی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ گونگے ہیں یہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے اور ہم اپنے آپ کو بڑے اچھے طور سے وہ ظاہر عرب اسی وجہ سے فخر کرتے تھے عربین عربی زبان میں غیر رضی وجن یہ عربین اور غیر رضی وجن یہ دونوں یہ قرآنن کے لیے یہ حال ہیں یعنی اس حال میں کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے اور اس حال میں غیر رضی وجن کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اسی بات کو قرآن جگہ جگہ غیر رضی عوجن کو ان الفاظ میں ذکر کرتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے جیسے سورہ مریم کے آخر میں گزرا تھا فن نما یس سرنا بلسان کا سورہ دخان آیت نمبر اٹھاون میں بھی آ جائے گا فعن نما یس سرنا بلسان کا لا اور سورہ قمر میں چار مرتبہ ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مذكر سورہ کہف کی ابتدائی آیت میں بھی گزرا تھا الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا اس میں کوئی کجی نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ آج قرآن کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اگر صرف نحوا نہیں پڑھا قرآن سمجھ میں نہیں آتا یہ سارا قرآن کے خلاف پروپیگنڈا ہے اور آپ دیکھ لیں صرف نہوا والوں کو کہ انہیں کتنا قرآن آتا ہے کہ انہوں نے اگر قرآن صرف نحوا کے بعد لوگوں کو پڑھانا ہوتا تو آج لوگوں کو صرف نہوا کے بعد پڑھاتے لیکن نہیں پڑھاتے نہ خود پڑھتے ہیں اور نہ اوروں کو پڑھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے لیے انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی ہیں کوئی کہتا ہے کہ چودہ علوم نہیں کیے کوئی کہتا ہے سولہ علوم نہیں کیے قرآن کے لیے جو صحیح ترتیب ہے وہ یہ ہے اپنے بچوں کو پہلے قرآن پڑھائیں پہلے قرآن کے الفاظ اور پھر اس کے بعد قرآن کا معنی پڑھائیں جب قرآن کے الفاظ پڑھائیں گے قرآن کا معنی پڑھائیں گے اور اس انداز میں جیسے ہم پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں یہی علم کا صحیح طریقہ ہے اسی طریقے سے انسان کو صرف نحوہ کی سمجھ بھی آ جاتی ہے یہ جگہ جگہ ہم یہ قواعد ذکر کرتے ہیں اس کے اس کے ذریعے سے انسان بلاغت کے قائدے بھی سیکھ لیتا ہے صرف نحوہ کے قواعد بھی سیکھ لیتا ہے فقہ اور اصول فقہ کے قواعد بھی سیکھ لیتا ہے تاریخ بھی سیکھ لیتا ہے سیرت بھی سیکھ لیتا ہے الغرض ہر فن سیکھ لیتا ہے لیکن لوگوں کی ترتیب وہ الٹ گئی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تو علم بھی سیکھ نہیں پاتے قرآن عربی غیر رضی ایوجن پڑھی جانے والی کتاب عربی عربی کی واضح زبان میں غیر رضی ایوجن اس حال میں کہ کوئی کجی نہیں ہے لا یتقون تاکہ یہ لوگ یہ شرک اور کفر سے بچیں تاکہ یہ اللہ کی مخالفت سے بچیں اللہ کے عذاب سے بچیں قرآن کو اللہ نے اسی لیے اتارا ہے تاکہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں تقوی اختیار کریں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں یہ قرآن جس مسئلے کو جس طرح گزشتہ آیت میں گزرا و لبن النا صفاد القرآن من کل مثل۔ تو چونکہ قرآن کے مضامین میں جو اصل مضمون ہے وہ توحید کا بیان ہے اور وہ رد شرک ہے اسی وجہ سے یہاں پہ شرک کی تردید کے لیے قرآن مثال ذکر کرتا ہے دور مثلا وہی الفاظ جس طرح گزشتہ آیت میں ولقنا الناصف یاد القرآن مینکل مثل قرآن میں ہر قسم کا بیان ہے اور خصوصاً توحید کو اور رد شرق کو قرآن نے جس انداز میں بیان کیا ہے یہ انداز یہ کسی اور کتاب کا نہیں ہے یہاں پہ یہ جو مثال ہے یہ بڑی خوبصورت مثال ہے مثلا دو غلام ہیں کہ ایک غلام یہ کئی آقاؤں کا مشترک ہے مشرق کی مثال یہ اس غلام کی طرح ہے کہ جو کئی آقاؤں کا اور کئی ماسٹرز کا وہ غلام ہے اور ہر آقا وہ دوسرے آقا سے ایک مخالفت بھی رکھتا ہے یعنی آپس میں وہ زد میں بھی ہے ایک دوسرے کے ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ غلام اسی کا ہو کر رہے اور دوسرے آقا اس غلام سے کوئی سروکار نہ رکھے یہ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ یہ غلام کے لیے بھی سخت پریشانی ہے اور وہ ہر آقا کو خوش رکھنے کی جو کشمکش ہے تو اس میں بھی گرفتار ہوگا اسی وجہ سے وہ سب کو خوش بھی نہیں رکھ سکے گا دوسری جانب موحد ہے اس کی مثال اور یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے موحد ہے تو اس کی مثال اس غلام کی طرح ہے کہ جو ایک ہی آقا کا ہے اور وہ آقا بھی شریف انسان ہے شریف آدمی ہے غلام بڑے ذہنی سکون کے ساتھ یہ اس کی خدمت میں دن رات وہ لگا ہوا ہے تو آیا یہ دونوں غلام یہ برابر ہو سکتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے ایک غلام یہ ساروں کا نوکر ہے اور دوسرا وہ ایک بندے کا نوکر ہے جی اسی لیے مشرق کا دل یہ ہمیشہ بٹا رہتا ہے کبھی ایک بابا کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام کے چڑھاوے دیتا ہے کبھی دوسرے بابا کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں وہ بابا خفا نہ ہو جائے تو اگلے دن اس کا عرس منانے کے لیے وہاں پہ دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے کبھی ایک پیر کو خوش کرنے کے لیے کبھی دوسرے پیر کو خوش کرنے کے لیے اور ایک معاہد ہے کہ جو ہر حال میں وہ اللہ کو خوش کرنے کی اور راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے موحد صرف اللہ کی بندگی کرتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے کوئی راحت پہنچے تو وہ گھر میں بیٹھا صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے اور مشرک کبھی ایک بابا کو خوش کرنے کے لیے ایک کے پاس ایک کے در پہ چڑھاوے اور کبھی دوسرے کے پاس کبھی ایک پیر آتا ہے تو اس کی عزت پر اس کے خواتین کی عزتوں پر وہ ہاتھ مار کے چلا جاتا ہے تو کبھی دوسرے کے پاس عزت بھی لوٹی جاتی ہے مال بھی برباد اور حاجتیں بھی وہ پوری نہیں کر سکتے اور موحد وہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور موحد تکلیف آئے راحت آئے ہر آل میں وہ صرف اسی ایک ذات کو پکارتا ہے اور وہی ذات اس کے اختیارات میں سب چیزیں بھی ہیں اسی لیے قرآن آگے کہتا ہے الحمد تمام تعریفیں خدائی کی یہ صرف اللہ ہی کے لیے ہیں تو یہاں پہ قرآن یہ مثال ذکر کرتا ہے رجولن بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال رجلن ایک ایسے شخص کی فی ہی شرکا کہ اس میں ہے حصہ متشاکسونہ متشا جھگڑا کرنے والے متشا یہ اس میں فائل ہے اور یہ جی اصل میں کہتے ہیں شکوسا یشکسو بمانے شکاسا بمانے جھگڑا کرنے کے متشا کیسونا کہ ان میں شرکا و حصہ دار ہیں متشا ایک دوسرے کے مخالف اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے والے یہ تو مشرک کی مثال ہے ورجولن اور بیان کرتا ہے مثال اس دوسرے شخص کی سلم الرجول کہ جو خالص ایک بندے کا ہے ایک آقا کا ہے کہ جو اکیلا لرجولن ایک آدمی کا ہے ہلیاست ویان مسئلہ تو آیا یہ دونوں برابر ہیں مثلا حال میں کیا ان دونوں کا حال یہ ایک جیسا ہے ہرگز ایسا نہیں الحمد الحمدللہ یہاں پہ یہ الحمد یہ دو مقاصد کے لیے ایک تو یہ کہ یہ دعوی توحید ہے دعوی توحید مانا یہ تمام تعریف الوہیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں یعنی مطلب یہ کہ جو شخص وہ ایک اللہ کی بندگی کرتا ہے تو بندگی کا اصل حقدار وہ کون ہے وہ ذات ہے کہ علوہیت کی تمام تعریفیں صرف اسی کے لیے لائق ہیں اور جو مختلف آلیہ کی بندگی اور عبادت کرتا ہے تو ان کے لیے کوئی بھی چیز نہیں وہ باطل آلیہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جن کے لیے خدائی کی کوئی تعریف اور کوئی صفت نہیں ہے تو ایک مانا تو یہ اور یا ایک معنی یہ الحمد معنی مانا تو وہی ہے لیکن مفہوم یہاں پہ وہ بدلا ہوا ہے وہ یہ الحمد موحد سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو اور صرف ایک اللہ کے غلام اور ایک اللہ کے بندے ہو اپنے اس عقیدے پر شکر ادا کرو الحمد کہ یہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے ہمیں ان ذلتوں سے بچایا ہے ہمارے استاد محترم وہ اکثر کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے آخر کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے تو ہمارے استاد محترم وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسا کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہاں صرف اتنا کام کیا ہے کہ پیر اور ملنگ تمہارے گھر میں کہ اگر قرآن بیان نہ ہوا ہوتا اور قرآن ہم نے اس انداز میں بیان نہ کیا ہوتا تو پیر اور ملنگ یہ تمہارے گھر میں بالکل بغیر روک ٹوک کے وہ آتے تھے ہم گلی میں کھڑے ہوئے تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس پیر اور ملنگ سے کہا کہ تم یہاں پہ اس پرائے اور غیر محرم کے ہاں تم بغیر روک ٹوک کے کیسے جا رہے ہو باہر کھڑے رہو اسی طرح ہمارا اور کوئی کارنامہ تو ہے نہیں لیکن تم نے انگلی سے اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو پکڑ کر ان ملنگوں کے پاس تم لے جاتے تھے اور میں نے تمہیں کہا کہ دیکھو وہ تمہاری عزت کو لوٹ رہے ہیں اور اپنی بہن بی بیٹی کو اور بیوی کو ان کے ناپاک ارادوں سے بچاؤ ہم نے اور کوئی کام تو نہیں کیا تمہاری ماں بہن کی عزت وہ ہم نے بچائی تمہارا مال انہی فقیروں اور ملنگوں اور ان چڑاموں پہ برباد ہوتا تھا ہم نے تمہیں یہ حقیقت سمجھائی کہ اپنا یہ مال برباد نہ کرو ورنہ یہی ملنگ آتے تھے اور تمہاری تمہاری جیب پر ان کی نظر ہوتی تھی اور تمہاری جیب پر وہ ڈاکے ڈالتے تھے ہم نے اور کوئی ایسا تیر تو نہیں مارا ہاں البتہ تمہاری عزت تمہارا مال اور تمہارا سب کچھ بچایا ہے اور ہمارا کوئی کارنامہ تو ہے نہیں یہ الحمد للہ تمام تعریف الوحیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں بل اکثر احم لا عالمون بلکہ اکثریت ان لوگوں کی وہ نہیں جانتے یہ ان کمیتن و ان نہ ہو عیسائیت میں پیغمبر کو یہ تسلی بھی ہے پیغمبر کو تسلی بھی ہے اور اس میں مشرقین کا ایک جواب بھی ہے کیونکہ مشرقین پر یہ شرک کا شرک کی تردید یہ بڑی گراں گزرتی ہے تو مشرقین کہتے ہیں کہ چلو یہ شخص یہ مر جائے گا اور اس سے جان چھوٹ جائے گی اور اس کا یہ مشن یہ ختم ہو جائے گا تو اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں بال آخر آپ نے مرنا ہے لیکن ان لوگوں نے بھی مرنا ہے لیکن یہ آپ کا مشن مر کر بھی وہ ختم نہیں ہونے والا ہاں البتہ یہ جب مر جائیں گے تو ان کا مشن وہ ختم ہو گیا ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے یہ دین یہ اللہ کی کتاب یہ ہم پر موقوف نہیں ہے کہ اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو اللہ کی کتاب کو کوئی بیان نہیں کرے گا یہ تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن بیان کرنے کی توفیق دی ہے ورنہ اللہ کی کتاب یہ ہمارے بیان کو محتاج نہیں ہم نہیں تو کو لاکھوں لوگ اور بیان کر لیں گے اسی طرح اللہ اپنے پیغمبر سے بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ چلو جان چھوٹ جائے گی مشن ختم ہو جائے گا ان نہ بے شک آپ اے پیغمبر مرنے والے ہیں وہ ان میتون اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں لیکن دنیا میں یہ جس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں تو بروز قیامت رب کے ہاں یہ لوگ یہ جھگڑا کر رہے ہوں گے تم لوگ جھگڑا کر رہے ہو گے اور اللہ تمہارے درمیان عملی فیصلہ فرمائیں گے سم ان کم یوم القیامت ان تخت اور پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں تخت سمون جھگڑا کر رہے ہوگے اور آپس میں یہ اختلافات ہوں گے اور اس دن اللہ سارے لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ وہ فرمائیں گے یہ قرآن بڑے واضح انداز میں کہتا ہے کہ پیغمبر ان نمیتن بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں جو لوگ کہتے ہیں حیات الانبیاء تو اگر حیات الانبیاء سے ان کی مراد حیات برزخی ہے تو یقیناً یہ حیات یہ سارے مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں حیات برزخی بلکہ پیغمبروں کی حیات حیات برزخی یہ شہدہ کی برزخی حیات سے اعلی اور ارفا ہے قرآن تو شہدہ کے بارے میں کہتا ہے سورہ بقرہ اور سور عالمران میں کہ بل احیا ان ولا کل تشعرون اور سور عالمران میں کہا تھا بل احیا اندربرزقون اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے لیکن پیغمبروں کی برزخی حیات یہ شہدہ کے برزخی حیات سے اعلیٰ اور ارفا ہے لیکن اگر حیات سے مراد تمہاری حیات دنیاوی ہو تو پھر یہاں پہ ان اس کا معنی کیا ہے اور بعض لوگ وہ جہالت میں اس عقیدے میں اس حد تک وہ بڑھ جاتے ہیں میرے پاس ایک فتوا ہے یہ اگرچہ اس فتوا کے لکھنے والے یہ کراچی کے ایک مفتی وہ گزرے ہیں بڑے اچھے عالم تھے لیکن بزرگوں اور مشائخ کی تابے میں کہ چونکہ ان کے بڑوں نے ایسا عقیدہ اپنایا ہے تو انہی مشائق پرستی میں وہ ان کی تابے میں اس حد تک گئے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی عقیدہ اپنایا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں ان کا فتح ہے احسن الفتاوا احسن الفتاوا میں مفتی رشید احمد لدھیانوی میرے پاس باقاعدہ غالباً یہ کوئی تیسری جلد یا انہیں نو دس جلدوں میں کسی جلد میں ہے میرے پاس باقاعدہ حوالہ موجود ہے ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنی قبروں میں ایسے زندہ ہیں کہ باقاعدہ حج بھی کرتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں تو ہمارے استاد محترم وہ ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں لکھا کہ وہ تجارت بھی کرتے ہیں تو زکوٰ بھی دیتے ہیں کیونکہ جب نماز پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں تو یہ بھی کہہ دیں کہ تجارت بھی کرتے ہیں اور زکوات بھی دیتے ہیں تو اس میں کون سی بات جو ہے وہ مانے ہے یہ تمام ایسی باتیں ہیں کہ دنیاوی حیات کی طرح تو پھر قرآن ان ن اور بعض کہتے ہیں کہ پیغمبر وہ دنیاوی حیات پر اس لیے وہ زندہ ہیں اسی وجہ سے تو ان کی بیوی اللہ کے پیغمبر کی ازواج کے ساتھ اسی وجہ سے تو نکاح نہیں ہوتا یہ سورہ احزاب میں ہم نے جواب دیا تھا کہ یہ اتنی جہالت کی بات ہے ماں کے ساتھ نکاح ہوتا ہے قرآن نے تو ازواج متحرات کو امہات کہا ہے جہ اماحات احزاب میں ایک جگہ ابتدا میں کہا تھا اور پھر آگے جا کر قرآن نے کہا تھا کہ وَلَا انتن ہی ابدا پیغمبر کی وفات کے بعد آپ ان کی ازواج کے ساتھ ہرگز نکاح نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ ان کی ازواج یہ امت کے لیے امہات ہیں اسی وجہ سے وہ نکاح قرآن کی نس ہے کہ پیغمبر کی ازواج کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا اس لیے اس کی یہ علت قرار دینا کہ کیونکہ پیغمبر وہ دنیاوی حیات پر وہ قبر میں زندہ ہیں اسی وجہ سے نکاح نہیں ہوتا تو یہ جہالت کی بات ہے یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم وہ قصید نونیا میں وہ کہتے ہیں اور قصید نونیا علامہ ابن قیم کی تقریباً یہ کوئی تین ہزار سے زیادہ اشعار ہیں اور ہر شیر کا خاتمہ وہ نون پر کرتے ہیں اسی لیے اسے قصید نونیا کہا جاتا ہے بعض قصید وہ لامیہ ہوتے ہیں بعض تا تائیہ ہوتے ہیں تا پر ختم ہونے والے لام پر ختم ہونے والے تو علامہ ابن قیم قصید نونیہ میں وہ کہتے ہیں اس کا اپنا نام القافیت الشافیہ ہے اس کتاب کا اپنا نام و لبان اللہ ان رسول کما قجا افل قرآنی یہ جی اللہ نے تو قرآن میں واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اس کا پیغمبر مئی تن کہ وہ مرنے والا ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے اسی آیت کی طرف اشارہ کیا ہے تو آگے وہ کہتے ہیں افجا ان اللہ با تنا فلقبر قبل قیام تل ابدانی تو آیا کہیں پہ یہ آیا ہے کہ پیغمبر کو قیامت سے پہلے پہلے بھی اللہ قبر میں جو ہے وہ زندہ کر دیں گے دنیاوی حیات کے ساتھ یہ اصلاح تو موتاطن تکونسلی ولیغئی رحم خلق ہی موتانی یہ اگر آپ قبر میں بھی پیغمبر کے لیے دنیاوی حیات مانتے ہیں تو یہ تو قرآن کی ان آیات سے خلاف ہے کہ سورہ بقرہ میں بھی کہا تھا کہ دو حیات اور دو موتیں سورہ مومن اس سورت کے بعد بھی آ جائے گا رب بنا امت تنس نتائن دو موت اور دو حیات تو پیغمبر کے لیے تو پھر دو موت اور دو حیات سے تین موتیں بن گئی اصلاح موتاطن تکونس لی ولی گئی رحم خلق ہی تو پھر تو پیغمبر کے لیے پیغمبروں کے لیے تین موتیں آ اور پیغمبر کے علاوہ دیگر مخلوق کے لیے دو موتے۔ کل کو جب سور پونکا جائے گا تو کوئی شخص بھی زمین میں وہ زندہ نہیں رہے گا اور یہ دلیل سے یہ بات ثابت ہے تو اگر پیغمبر دنیا میں قبر میں وہ دنیا بھی حیات کے ساتھ حیات ہیں تو کل کو جب سور پونکا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ پیغمبروں پر ایک موت اور آئی گی تو, یہ تو دو موتوں سے بات آگے بڑھ گئی افہل یمو تو رسل ماتل تو پھر پیغمبر اس وقت مر جائیں گے یا دیگر مخلوق جو ہے تو وہ مر جائے گی یہ تو تم دو الگ الگ باتیں کر رہے ہو فتح بل علم دا وجی اوبت دلیل فنح نژ علم کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرو ویسے ہی اٹکل دعوے نہ کرو اور دلیل لے آؤ کیونکہ ہم بھی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ہم کیوں تمہاری دلیل کی مخالفت کریں گے لیکن دلیل تو ہو ان میتون مَيِّتٌ و ان میتون تم ان کم یوم قیامت یا ان درب کم تخت سیمون افمت تقی ہی سو یوم قیاما آیا وہ شخص کہ جو بچاتا ہے اپنے آپ کو بے ہی اپنے چہرے کے ذریعے برے آذاب سے بروز قیامت تو آیا یہ بہتر ہے یا وہ جو عذاب سے معمون ہے اور بچا ہوا ہے اور کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکو اس عمل کا عذاب کہ چکو عذاب اس عمل کا کہ جوتے تم کرنے والے دنیا میں کردب الدین من قبل ہم جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو جو ان سے پہلے تھے پیغمبروں کو حق کو تو آیا تھا ان کے پاس عذاب من میں و ایسی جانب سے اور ایسی طرف سے لائشرون کے انہیں خبر تک نہیں تھی کہ وہ جانتے نہیں تھے تو سو چکا تو سوچکایا انہیں اللہ نے یہ الخذ یا رسوائی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں اور بلا شبہ آخرت کا آزاب اکبروں وہ بہت بڑا ہے لوکان یہ اگر یہ لوگ جانتے ہوتے تو کبھی تکزیب نہ کرتے یا کاش کے یہ لوگ جانتے سمجھتے وَلَقَدْ رَبْنَا لِلنَّا فِي الْقرآنِ اور تحقیق ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال تاکہ یہ لوگ ضرور بضرور نصیحت حاصل کریں قرآن پڑھی جانے والی کتاب عربی واضح زبان میں عربی کی واضح زبان میں غیر رضی اس حال میں کہ نہیں ہے اس میں کوئی کجی پیچیدگی لال لحم یتون نہایت آسان کتاب ہے لال لحمت تاکہ ضرور یہ لوگ ڈریں اللہ کے عذاب سے یا بچیں اللہ کے عذاب سے بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال رجلن ایک ایسے شخص کی فی شرکا او کہ جس میں حصہ دار ہو کی ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے والے ورجلن اور دوسرا شخص سلمن کے جو اکیلا ہو لرجل ان ایک آدمی کے لیے تو آیا یہ دونوں برابر ہیں مثال میں حالت میں الحمد تمام صفات اور تمام تعریفیں خدائی کی للہ خاص اللہ کے لیے ہیں بلکہ اکثریت ان لوگوں کی وہ نہیں جانتی بے شک اے پیغمبر آپ مرنے والے ہیں اور بے شک یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں اور سم ان نم یوم القیامتی اور پھر بے شک تم بروز قیامت عند ربکم اپنے رب کے ہاں تخت تختسیمون تم جھگڑا کرو گے اور اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین